بسم اللہ الرحمن رب ولی اللہۃ والسلام علیہ سید المدیا قل اللہ تعالیٰ غلط بار کف في المشید ولف القان الحميد بسم اللہ ولی اللہ علّہ من البۃ منصطا سبيلا صد الله العظیم العظيم کا رسولنبی النبي الكريم الرحیم اللّہ منوِ قلوب نابل قرآن وضین اخلاق نابل قرآن واد خل بالقرآن و من النار بالقرآن قال اللہ تعالى و في کا حیشان حبیب مخبر مقبرم وامرا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 تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجدو الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش شاہ جہات بھی اللہ جلّہ وعلیٰ کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائ غیوب مالک رقاب امم فخر اربو اجم والے کونمکان سیاہ لامکان سی سید این سجا سر برے لالا رخا نی رے تاباں سر نشین مہابشاں ماہ خوباں شہنشاہ شاہ ہسینہ تمائےائے دوراں سر خیل زہرا جمالہ جلوائے صبح ازل، ضلع نور ذاتِ لم یزل، باعث تقبین عالم فخر آدم و بنی آدم، نیر بتحا راز دار ما اوها شاهد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللّہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں عقیدتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام زوی الحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موسم حج ہے اور گلی گلی سے اہل محبت کے قافلے سوئے حرامین روانہ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ جلّا شاہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج لازم ہے جو کوئی راستے کی استطاعت رکھے حج لغت میں قصد کو کہتے ہیں اصطلاحی شریعت میں مخصوص ارکان کی ادائیگی کے لیے حرامین کے سفر کی جو نیت کی جاتی ہے اور وہاں حاضری کے لیے بندہ پہنچتا ہے اس کو حاج کہتے ہیں حضور نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وَََََََََََََََ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان حج کرتا ہے تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس كا ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ماں قبل کے تمام گناہوں کا حج کفارہ ہے اور اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو حدیث میں سخت وعیدیں موجود ہیں حضور کے ایک فرمان کے مطابق جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا فرمایا وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ حج میری امت کے ضعیف لوگوں کا جہاد ہے حج کی فضیلت یہ عنوان سے قطب احادیث کے اندر بہت کچھ موجود ہے صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے پانچ سال کے بعد جو حج کی تاکید کتبِ احادیث میں موجود ہے تو علماء نے اس کو استحباب پر محمول کیا ہے کہ جو غنی ہے صاحب استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ پانچ سال کے بعد وہ حج کرے لیکن فرض زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے ایک مرتبہ واجب ہوا اس نے ادا کر لیا تو وجوب اتر گیا لیکن ویسے اس کے لیے مستحب بھی ہے کہ وہ ہر پانچ سال کے بعد کر لے اگر وہ استطاعت رکھتا ہے چونکہ حج کرنے سے اللہ تعالیٰ غنا عطا فرماتا ہے جب بندہ حج کرے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے اس کے رزق میں بھی برکت فرماتا ہے اس کے دین میں بھی برکت فرماتا ہے ایک حدیث کے لفظ ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے سفر کرو صحت پاؤ گے تو حج سے غنا ملتا ہے اور سفر سے صحت ملتی ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج کی فرضیت پر دلیل وہ معروف روایت ہے جو آپ نے متعدد مرتبہ علماء سے سماعت کی ہوئی ہوگی کہ حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں حج کے لیے آیا کرو تو ایک شخص نے عرض کی حضور ہر سال آیا کریں آقا کریم خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا اس نے پھر پوچھا حضور ہر سال آیا کریں ہر سال حج فرض ہے حضور خاموش رہے جواب مرحمت نہیں کیا اس نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو کا کریم نے پھر خاموشی اختیار کی پھر وقفہ سکوت توڑتے ہوئے فرمایا تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی لو کل تو نام لواجبت اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافظ حکومت پہ لاکھوں سال کہا اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا تو حضور کا اختیار في شریعت سمجھ میں آیا کہ حضور جو کہیں وہی دین ہوتا ہے قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ حضور نے آج سے صدیوں قبل بیان فرما دیا نسائی شریف کی روایت ہے حضور نے شاد فرمایا قرب قیامت میں کچھ لوگ کہیں گے کہ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا فرمایا انما او القرآن و مسلح مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جتنے اور علم بھی میرے سینے میں رکھ دیے گئے تو جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسی ہے جس طرح اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ ایسے ہی ہے جس کا اللہ نے حرام قرار دیا ہے چونکہ مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں بولتے بما انت کو انل ہوا ان ہوا اللہ وہ یوں جو مالک کی مرضی ہوتی ہے وہی مصطفیٰ کی بولی ہوتی ہے تو اس لیے جو حضور فرما دے وہی دین ہوتا ہے تو اس نے عرض کی حضور کیا ہر سال حج فرض ہے تو آ کریم فرمایا تم سے پہلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں لو کل تو نام لواجبت اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے حضور نے حج کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ ایک حج ایسا ہے جس سے تین آدمیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور وہ حجیں بدل ہیں کوئی اپنے والدین کی طرف سے اپنے کسی عزیز کی طرف سے کسی کو حج کروائے تو ایک جس نے حج کیا اس کی بخشش ہو گئی ایک جس نے حج کروایا اس کی بخشش ہو گئی ایک جس کی طرف سے حج کیا گیا اس کی بخشش ہو گئی تو یہ حج ایسا ہے ایک حج سے تین آدمیوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے حج کا مقصد کیا ہے حج کیوں کیا جاتا ہے اس پر کچھ باتیں میں آج کی نشست میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا حج کا بنیادی مقصد اور ہر نیک عمل کا بنیادی مقصد رضائے اللہی کا اصول ہے انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے ہر نیک عمل کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کا وہ تقوا اللہ کو پہنچتا ہے جس کے لیے تم نے قربانی کی ہے گوشت خود کھا لیتے ہو خون گلیوں میں بہ جاتا ہے کھالے مدارس میں چلی جاتی ہیں مختلف تنظیمات لے جاتی ہیں تو اللہ کو کیا پہنچا تو کہا تمہارے دل کا وہ تقوا ہے جو خلوص اور دل ہیت ہے اللہ کی رضا جوئی کا جو جذبہ ہے وہ جذبہ اللہ کو پہنچتا ہے تو ہر نیک عمل کی بنیاد اللہ کی رضا ہے اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل نہ کیا گیا تو وہ عمل عمل نہیں ہے نیک عمل نہیں ہے اور صرف ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے ورنہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے اچھے کام کرتا ہے کسی کو شرک نہیں کہا گیا ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے جب اللہ کے علاوہ بندہ کسی اور کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہوتے اس کو شرک اثکر کہا گیا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانو ارشاد فرمائے گا کہ جن کے لیے تم نے یہ عمل کیے تھے ان سے اس کا اجر لے لو میرے لیے تو تم نے کیے نہیں تھے جن کے لیے کیے تھے ان سے ان کا اجر لو تو اب کوئی وہاں اجر دینے کی صلاحیت بلا کیسے رکھتا ہوگا تو جب بھی انسان نیک عمل کرے تو بنیادی فلسفہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور ان عمل اعمال و <نیات> یہاں بھی یہی مراد ہے کہ اعمال کا دار و مدار حسن نیت پر ہے خلوص پر ہے تو حج کا بھی باقی اعمال کی طرح پہلا بنیادی مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے حج کا دوسرا مقصد حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے اسلام نے ایک نظام دیا محلے کی سطح پہ مسلمانوں کا اجتماع نماز با جماعت علاقے کی سطح پہ مسلمانوں کا اجتماع جمعۃ المبارک ہے شہر کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع عیدین ہے اور عالمی اجتماع حج ہے یہ ترتیب ہے اسلامی نظم کی اور اسلامی اجتماعیت کی حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے اور عرفات کی حاضری حج کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے کہ چاہے چند لمحوں کے لیے عرفات میں آپ جائیں تو پھر حج ہوگا اگر عرفات کی حاضری نہ ہو سکی تو حج ادا نہیں ہوگا تو عرفات کے اندر یوم حج کو خطبہ دیا جاتا ہے جس کا سننا مسنون ہے تو خطبہ حج کے اندر مسلمانوں کے عالمی اجتماع کو امام حج امیر حج کا منصب ہے کہ جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کی روشنی کے اندر ان کی رہنمائی کریں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حج ہمارے سامنے ہے اس وقت جو حالت ہے مسلمانوں کی وہ کسی سے مخفی نہیں اور حج کے موقع پہ چاہیے تو یہ کہ امیر حج پورا سال محنت کرے اپنی ٹیمیں مختلف علاقوں میں بھیج کر تجزیہ کرے کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا سے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں اور جو سازشیں کرنے والے اہل اسلام کو ہر وقت ظلم و جبر کی چکی میں پیس رہے ہیں تو ان سے چھٹکارا کیوں کر ممکن ہے تو وہ پوری دنیا کے آئے ہوئے نمائندوں کو پورے سال کا لائحہ عمل دے کہ تم نے اپنے اپنے علاقوں میں جا کے یہ کرنا ہے اور اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے پھر پورا سال اس کی نگرانی ہوتی رہے اور سال کے بعد تجزیہ کیا جائے کہ کمی بیشی کیا ہے کتنے فوائد ہوئے اور کہاں تک ہم نے اپنا ہدف حاصل کیا اور ترمیم و تنسیق کے ساتھ نیا منصوبہ نیا لائحہ عمل لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور دنیا کے کونے کونے سے آئے لوگ حرم کے اس تحفے کو اپنے ساتھ لے جائیں اور پوری دنیا پر پھیلا دیں جب سے برٹش گورنمنٹ کی نو نوآبادیاتی وزارت کے جاسوسوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا اور اسلام کی اجتماعیت پر چرکا لگایا تو اسلام کا یہ جو نظام ہے یہ کافی حد تک کمزور پڑ گیا علامہ اقبال پھوٹ پھوٹ کے روئے تھے دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بت کدے میں برہمن کی پختہ ظناری بھی دیکھ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ <تصفح> یہ ایک الگ دکھڑا ہے الگ کہانی ہے کہ مسٹر ہیمفر کس طرح یہاں داخل ہوا اور کس طرح سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے اس نے کن کن لوگوں کو خریدا کیا کیا ہوا اور پیچھے کون کون سے جب دستار والے لوگ تھے اور پھر خلافت کی رہی صحیح جو ساکھ موجود تھی وہ ساکھ بھی ختم کر دی گئی ورنہ یہ حال اس وقت جو اماں کا ہو رہا ہے اگر سلطنت عثمانیہ موجود ہوتی تو جو بھی حالت تھی کم از کم یہ حالت اس وقت اماں کی نہ ہوتی تو یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ایسا کیا گیا اور اس وقت ہم پوری دنیا میں چھپن ملکوں میں اور مختلف گروہوں زبانوں نسلوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہماری طاقت یکجا نہیں ہو پا رہی اور اتنی کثرت کے باوجود ہمیں ویٹوں کا حق بھی حاصل نہیں اور دنیا میں جس کار مزلت میں ہم گرے ہیں الایاس بلّہ اسی کشتی کو ہے خوف تلا صدیف منہ مو موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے ہم تو تین سو تیرہ ہو کے جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے اور آپ ایک عرب سے متجاوس لیکن ہماری جو حالت ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں قابل میں کندھار میں تقریب میں موسل میں بغداد میں القدس میں کشمیر میں آزر میں بوسینیا میں کسوبا میں جہاں بھی دیکھے مسلمانوں کا ہی خون بکھرا ہوا ہے اور گوانٹا ناموبے کی جھیلوں کے اندر اس سردی کے اندر ان مظلوموں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے کہ لہجہ پٹتا ہے دل زخمی ہوتا ہے حج کا اجتماع مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے اور اجتماع کے موقع پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ چیز دینی چاہیے تھی جس سے وہ دوبارہ عروج کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں اقبال علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی وہ کہتے اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے کیا حرم کا تحفہ زم زم کے سوا کچھ اور نہیں کہ جو بھی جاتا ہے آب زمزم لا کے ہمیں پلاتا ہے اقبال کہتے ہیں وہاں سے جو نور لے کر آئے ہو جو پیغام لے کر آئے ہو وہ پیغام بھی تو ہمیں دو نا کھجورے اور آب زمزم ہمیں پلا دیتے ہو حرم کا اور بھی تحفہ ہے جو لینے کے لیے تم وہاں گئے تھے تو یہ بنیادی ایک مقصد ہے کہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے اور عالمی لیول کے جو مسلمانوں کے مسائل ہیں میں یہاں گفتگو کروں یا میں عملی طور پہ کوشش کروں اس سے کچھ بہتری تو آ سکتی ہے لیکن عالمی مسائل کا حل وہاں سے ہے اور اگر عرب اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں اور جزت اور پابندی کا مظاہرہ کریں اور دن راتیں کر دیں اور منصوبہ بندی کریں اور حج کے موقع پہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں تو مسلم امہ پھر متحد ہو سکتی ہے اور وہ خواب جو کہ اسلام کی نشست ثانیہ کا خواب ہے وہ شرمندہ تابીર ہو سکتا ہے۔ تو یہ حج کا دوسرا بنیادی مقصد تھا کہ مسلمانوں کو عالمی اجتماع دیا گیا ہے۔ اجتماع کرنے کے لیے کئی کچھ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس اجتماع کے لیے اللہ نے لوگوں کے دل میں کشش پیدا فرما دی۔ جب کوئی ابو قبیس کو پکڑ کے جناب ابراہیم کو آواز دینے کے لیے کہا گیا تو اس کی مالک میری نحیف و ناز آواز کہاں پہنچے گی؟ کہا اے ابراہیم علیہ السلام آواز دینا تیرا کام اس کو لوگوں تک پہنچا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ اور پھر ماں کے شکم میں اور باپ کی سلب کے اندر تک اس آواز کو پہنچا دیا گیا اور جس نے اس آواز کو سنا آج لبیک لبیک کہتا ہوا شوق مستی میں دوڑتا ہوا حرم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے تو یہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے اس کے جو فوائد عالمی اجتماع کے کاش کے وہ حاصل کیے جاتے تیسرا مقصد حج کا مساوات کا عملی اظہار اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم مساوات ہے کہ سب لوگ برابر ہیں رنگ و نسل کی بنیاد پر دولت افراد کی کثرت کی بنیاد پر کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دی جا سکتی ان نہ اکرامکم ان دقا جو زیادہ تقوے کا نور اپنے سینے میں رکھتا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے یہ اسلام کا وہ بنیادی درس اور سبق ہے کہ جس سے شکستہ دل لوگ درماندہ لوگ غریب طبقہ غلام لوگ اسلام کی طرف ان کا ملان ہوا اور کھچے چلے آئے ان کو ان کی حقوق اسلام نے دیے آج حقوق نسواں کے حوالے سے بات چل رہی ہے میں نے پچھلے دنوں کے اندر ہمدرد حال کے اندر ایک فورم پہ کہا تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے اور دنیا کے بڑے بڑے مذاہب اور مغرب جو آج عورتوں کو حقوق دینے کی بات کرتا ہے اگر تاریخ میں ہم تاریخ کے جھونکوں سے جھانک کے دیکھیں تو یہ تو عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے افلاطون کا فلسفہ پڑھیں وہ کہتا ہے یہ آج قبیلے جن سے انسان ہی نہیں انسان کی ضرورت خدمت اور کفالت کے لیے پیدا کی گئی ہے ہم شکل بھی انسان کی ہے انسان نہیں ہے اور کسی نے کہا کہ یہ بدی کا سر چشمہ ہے کسی نے اس کو اللہ کے قرب کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ گردانا ہے. اور کسی مذہب نے اس کے قتل کو جائز قرار دیا یونانیوں کا فلسفہ پڑھ عیسائی دنیا آج جو دعوے کرتی ہے عورتوں کو حقوق دینے کی نوے ہزار عورتوں کو عیسائی دنیا نے زندہ جلایا ہے. ان کی تاریخ بڑی شرمناک ہے تو کس نے حقوق دیئے عورت کو؟ کون عورت کے حقوق کا محافظ ہے دنیا والے تو عورت کے وجود کو برداشت نہیں کرتے تھے یہ بر صغیر پاک و ہند. ابن بطوتا جب یہاں آیا تو کس بات سے بے ہوش ہوا تھا اس نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا اس کی بیوی کو بھارا گیا کہ تیرا خامد مر گیا جیون ساتھی پتی مر گیا اب تُو نے جی کے کیا لین ہے تیری وفا کا تقاضی یہ ہے کہ تو بھی اس جلتے ہوئے شلوں میں چھلانگ لگا دے تو خامد کی اگر وفادار ہے تو تو اس کو بھڑکا کر اس آگ کے اندر چھلانگ لگانے کے لیے تیار کیا گیا اور جب اس نے جوش میں آکے چھلانگ لگائی اس کی چیخیں جب فضاؤں میں بلند ہوئی تو معروف سیاہ اپنے بتوتا بے ہو گیا اور اپنے گھوڑے سے گر پڑنے لگا اور لوگوں نے بڑھ کے تھاما رسم ستی کے نام سے بر صغیر کے اندر عورتوں کو خامدوں کے ساتھ زندہ جلایا جاتا تھا اور عربوں کی تاریخ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو بیٹی کے وجود کو برداشت نہیں کرتے حق دینا تو بعد کی بات ہے وہ تو وجود کو گوارا نہیں کرتے تھے اگر کسی کے ہاں بیٹی جنم لے لیتی اس کا منہ کالا ہو جاتا یہ قرآن نے بتلایا آبرو بچانے کا ایک ہی طریقہ کہ وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دے اگر ایسا نہیں کرتا تو معاشرے میں نہیں سمجھا جاتا اپنی بیٹی کے لیے آج میں اور آپ محبت بڑے جملے بولتے ہیں بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کرتا ہے اور فیکٹری کے اندر بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کر یہ بھائی تو قتل کرتا تھا بہن کو کہ کل کوئی میرا بہنوں ہی نہ ہو یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا کہ میں کسی بیٹی کا باپ نہ تو باپ کے دل میں بیٹی کی یہ محبت بھائی کے دل میں بہن کا یہ پیار کہ وہ اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں اور جب گھر سے بیٹی رخصت ہوتی ہے تو باپ بھی پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے اور بھائیوں کے آنسو بھی خشک نہیں ہوتے یہ تو قاتل تھے بیٹیوں کے بیٹیوں کے اور بہنوں کے لیے ان کے دل میں یہ گداز اور نرمی اور محبت کس نے ڈالی آمنہ کے لال کا یہ ہے سجدہ شکر ادا کرتی رہیں ساری زندگی بھی عورتیں تو وہ حق شکر ادا نہیں کر سکتی ان کے تو وجود کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا ان کے وجود کو عزت بخشی تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشی. آج عورتیں بھنگڑے ڈال رہی ہیں کہ مارے حقوق کا تحفظ کیا گیا اور اگر اس کی آبرو بھی لٹتی ہے بل جبر تو مقدمہ بھی درج نہیں ہوتا پہلے سیشن جج کے پاس اسے جانا ہوگا استغاثہ پیش کرنا ہوگا پیچیدگیاں ہیں قانونی معاملات ہیں یہ تو آنکھیں کھلیں گی اس وقت جب ان کے ساتھ جو ہے وہ عملی سلوک ہوا تو آج یہ بنگڑے اور آج یہ خوشیاں کہ ہمیں تحفظ دے دیا گیا یہ عورتوں کے تحفظ کا بل نہیں ہے عورتوں کی تزلیل کا بل ہے عورتوں کو تحفظ اسلام نے دیا ہے جس ماں کو ترکے میں تھے اس کے قدموں میں جنت ڈال دی کہا تیری جنت اس ماں کے قدموں تلے اور یہ شرط نہیں لگائی کہ ماں ہے قرآن ہے یا رابیہ بسری ہے وقت کی تیری ماں تو پھر اس کے قدموں تلے جنت ہے اُبلے تھاپتی ہوئی ماں کے قدموں تلے بھی بیٹے کی جنت رکھ دی گئی بہن کو عزت کی مستن پہ بٹھا دیا گیا بیٹی کو باپ کے لیے دل کی دھڑکن بنا دیا گیا آنکھوں کا نور اور چین بنا دیا گیا گھر کی زینت بنا دی گئی اور بیوی جس کو پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا تھا اس کو محبوبہ بنا کے خامت کے لیے محبتوں کے گوشے اس کے سینے کے اندر رکھے گئے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستان رقم کی لوگوں کے لیے عملی نمونہ چھوڑا کسی کو ہمیرا کہہ کے پکار کسی کی فوتگی کے بعد جانور ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت بھیج رہے ہیں تاکہ ان کی روح کو آسودگی ہو حضرت فاطمہ تو زیادہ فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ کا وقت آخر آیا تو حضور نے حضور کی خدمت میں میری ماں نے مجھے بھیجا کہ جاؤ حضور سے کہو کہ مجھے اپنی چادر رحمت دے دیں میں حاضر ہوئی عرض کی حضور نے کہا کہ بیٹا اپنی ماں سے پوچھو نہ چادر کیا کرنی ہے میں پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے تو حضرت خدا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی حضور میں اس لیے چادر مانگی ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا وقت آخر آ گیا میری عرض یہ ہے کہ اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے اب سنیے حضور کے لفظ عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے اس بلندی پہ سوچ بھی نہیں سکتے جب حضور کی زوجائے محترامہ نے چادر مانگی تو آکا کریم کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے اور پھر فرمایا اے خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے لو ارت جلدی لاطو کے اگر تو میری جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی پیش کر دیتا <سلام> یہ اسلام کے دیے ہوئے حق ہیں اللہ اکبر تو بات کر رہا تھا کہ اسلام نے کمزور طبقوں کو ان کے حق دیے ہیں یہ ایک الگ مضمون ہے کہ غلاموں کو ان کے حق دیے غریبوں کو حق دیے یوتاما کو حق دیے یہ الگ مضمون ہے یہ چونکہ کرنٹ ایشو ہے اس وقت اس پر میں نے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھی تو اسلام نے کمزوروں کو غریبوں کو بنیادی حق دیا کہ سب انسان برابر ہیں تقوی کی بنیاد پہ فضیلت ہے جب فاران کی چوٹیوں سے نور اسلام چمکا اور گھر گھر اس کے اجالے ہوئے تو عرب کا سب سے کالے رنگ کا شخص جس کا نام تھا اسود حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کوئی شخص اس کو رنگت کی سیاہی کی وجہ سے قریب بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا اس نے آ کے حضور کی خدمت میں حضور اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا حضور نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تمہیں ملے گا جو حقوق و فرائض ان کے ہیں وہی حقوق و فرائض تیرے ہوں گے جس سب میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی سب میں تو کھڑا ہوگا اور اگر تو پہلے آ جائے اور وہ بعد میں آئیں تو اگلی سب میں کھڑا ہوگا وہ پچھلی سپ میں کھڑے ہو اس نے کہا اگر اسلام یہ ہے تو میں تو پھر دل و جان سے اس دین کو قبول کرتا ہوں حضرت اقبال مساوات کی بات کے اندر اسرار و رموس کے اندر لکھتے ہیں اسود از توحید احمر می شود. کہ اسود توحید کے فیضان سے احمر ہو جاتا ہے گوری رنگت والوں کے کندھوں سے کندھا جوڑ کے وہ کھڑا ہوتا ہے یہ اسلام کا دیا ہوا درس مساوات ہے کہ سب کو ایک ساتھ میں کھڑا کر دیا گیا اسلام کا درس ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں شکر انجی ہو گئی تو غصے میں آ کر جناب ابو غفاری نے کہا کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے بس دل ٹوٹ گیا حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ حضور حالت دیکھی حضور میں کیا ماجرا ہے اس کی حضور مجھے آج تانہ ملا کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے تو آقا کریم غصے میں آ گئے جاؤ جا کے ابو ذر کو میرا پیغام دو کہ جن عورتوں کا دودھ میں نے پیا ہے ان میں سے ام ایمن ایک ایسی خاتون تھی جس کا رنگ گورا نہیں تھا اور جا کے ابو ذر کو کہو جو تانا تجھے دیا ہے وہ اپنے نبی کو بھی آ کے اور جب جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گئے اور جا کے یہ بات کہی تو وہ زاروں کے تار لگے اور اپنا جوتا اتار کر رت بلال حفشی کے ہاتھ میں دیا کہا یہ میرے منہ پہ ملو جس سے میں نے یہ بات کہی ہے تو دیکھیے یہ اسلام کا عملے مساوات ہے اور اسلام کا درس مساوات ہے کہ اسلام نے سب کو ایک صف میں کھڑا کیا اور معیار تکوا رکھا تقوے کی معیار پہ سب انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے فضیلت دے سکتے ہیں ورنہ ایک دوسرے کے برابر ہیں تو اس اسلام کے درس مساوات کا عملی اظہار حج کے موقع پہ ہوتا ہے غریب امیر بادشاہ اور گدا کالا اور گورا اجمی اور عربی سب ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں ایک ہی رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی تلبیہ سب کی زبان پہ ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص حج کے اس اجتماع میں جہاں درس مساوات دیا گیا وہاں سے آ کر دوبارہ اونچ نیچ اور تفریق میں مبتلا ہو تو سمجھو کہ اس نے حج کا نور حاصل نہیں کیا اگر وہ یہاں پلٹ کے آ کے بھی اس تقسیم کو جس تقسیم کی مخالفت حضور نے کی اور خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو کالے گورے اور عربی اجمی کی تقسیم ہے میں ان کو پونتلے رونتا ہوں اور ان تفاقر کو ختم کرتا ہوں ان اب اکرمکم درس ہمیں اپنی پوری عملی زندگی کے اندر یاد رکھنا چاہیے مسجد میں بھی گھر میں بھی معاشرے میں بھی ہر جگہ اس عمل کو یاد رکھنا چاہیے ہم اگر جلسہ کروائیں ہم اگر محافل منعقد کریں ہم اگر عالم دین ہیں ہم اگر شیخ طریقت ہیں تو ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کسی دور میں معزز وہ خیال کیا جاتا تھا جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی تاریخ ارب پڑھے اور اس وجہ سے سو سو شادیاں کیا کرتے تھے وہ اسلام نے چار شادیوں کی حد بندی کر دی کیونکہ آدمی سے آگے حق نہیں ادا کر سکتا اور پھر دور بدلتا گیا یہ جو موجودہ دور ہے اس دور میں عزت کا معیار کثرت دولت سمجھ لیا گیا ہے ہمارے اشتہار دیکھ لیں معززین شہر اس کی فہرست پڑے تو گزار نہیں ملیں گے اس کی فہرست پڑھیں تو تقوی کے اعلیٰ معیار پہ جو لوگ ہیں لیکن ہیں غریب وہ نہیں ملیں گے دولت مند لوگ معززین شہر کہلاتے ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی محافل کے اندر بھی ان کو ہی ترجیحی بنیادوں پہ آگے بٹھاتے ہیں کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے یہ اسلام کا جو عملی درس ہے مساوات کا یہ اس کا قتل عام اسٹیجوں پہ ہوتا ہے پیر صاحب کے قریب بھی وہی ہوتا ہے جس کے پاس دولت زیادہ اور جو غریب ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پیچھے بیٹھ جا اور سوا لاکھ مرتبہ یا, یا, یا پڑھ اس کو وظیفے میں لگا دیا جاتا ہے اور امیر اسٹیج کی زینت ہوتا ہے رسول کریم کا نام سن کے جس کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں اور حضور کی محبت میں جو تڑپتا ہے شہری کے وقت اٹھ کے تہجد پڑتا ہے اور پھر اشراق پڑھ کے مزدوری پہ چلا جاتا ہے نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اسلامی حدوں کا مذاق اڑائے اور جس کے بارے روز ہم نماز میں کہہ چکے ہیں توڑے گا ہم اس سے کتا تعلق کریں گے اس کو ہم اسٹیج کی زیرت بنائے کہ یہ ایم پی اے صاحب ہیں یہ ایم ایل اے یہ دولت مند ہے اس کے پاس دولت کے انبار موجود ہیں میں دولت نفی نہیں کر رہا دولت عثمان ہو دولت کارون نہ ہو لیکن معیار اگر دولت ہوگا تو پھر غریبوں کا استحصال ہوگا اور اسلام نے اس استحصالی نظام کے خلاف ہی تو جنگ کا اعلان کیا گا. تو یہ مساوات کا درس حج کا درس ہے اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھا جائے اور اپنی عملی زندگی کے اندر ترجیح کس کو دی جائے جو تقوی والا ہے کبھی ایسا بھی ہو, ہو کہ ڈھونڈے ہمارے محلے میں سب سے زیادہ متقی کون ہے آج مہمان خصوصی محفل نعت میں وہ ہوگا بوڑھا ہے کپڑے پھٹے ہیں پیمند لگے ہوئے ہیں جوتا ٹوٹا ہوا ہے لیکن تہجد بھی پڑتا ہے اشراق بھی پڑتا ہے چاشت بھی پڑتا ہے گم ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حضور کا نام سن کے آنکھیں چھلکتی ہیں ذرا وہ محفل نات میں صدارت کی کرسی پہ بیٹھا ہو لطف نہ آ جائے لیکن بد قسمتی ہے اور میں بات کہہ دیتا ہوں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہرے حلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا کندھ بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق میں ابلا مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزان کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج جو محفل نات میں مہمان خصوصی ہے کل وہ شراب خانے میں تھا اور ہم اس کے لیے اللہ کے گھر میں نہ کریں محافل نات میں یہ ظلم نہ کریں آستانوں پہ یہ ظلم نہ کریں تقوی کو بنیاد بنائیں اور تکوے کو میار ٹھہرائیں تو جب تقوی کو میار بنائیں گے تو دیکھنا کہ کس طرح تکوے میں دوڑ لگتی ہے جب دین میں بھی عزت دولت سے ہے دنیا میں بھی عزت دولت سے ہے تو پھر کس کا جی چاہے گا کہ روکی سوکھی کھائے اور حلال کی کمائے اور حرام کے قریب نہ جائے جب پیر بھی عزت دولت کو دیتا ہے مولوی بھی, عزت دولت کو دیتا ہے شیخ بھی دولت کو عزت دیتا ہے معاشرہ بھی دولت کو عزت دیتا ہے تو جہاں عزت ہو انسان وہاں لپکتا ہے یہ فطرت ہے انسان کی کبھی آپ نے دیکھا ہو بارش ہو نا پاؤں پھسل جائے اور بندہ گر پڑتا ہے تو یہ بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے چوٹ لگی ہے یا کہ نہیں لگی پہلے دیکھتا ہے مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں یہ فطرت ہے انسان کی اسے اپنی عزت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے تو جہاں عزت ملتی ہے وہاں بھرتا ہے تو اگر اس کو یہ سبق دیا جائے کہ جس کے پاس دولت ہے اس کے پاس عزت ہے تو دولت کی دوڑ لگے گی اور اگر معاشرے میں علماء مشائق ذمہ دار لوگ یہ شعور دیں گے کہ جس کے پاس تقوی کا نور زیادہ ہے وہ معذر ہے تو دیکھنا مسجدوں کی رونقیں بڑھتی ہیں یا کہ نہیں بڑھتی ہیں تو یہ اسلام کا عملی درس ہے حج کے موقع پہ مساوات کا حج کا چوتھا مقصد یہ جو گفتگو ہے یہ جو مضمون ہے یہ تفصیل طلب ہے اس حوالے سے بہت سے دکھڑے ہیں میرے سینے کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ ہے یہ آپ اس سے باخبر ہیں اور میں بھی باخبر ہوں انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی اس پر گفتگو کریں گے لیکن اگر اب اس پہ میں بات کی تو پھر کافی وقت جو ہے وہ گزر جائے گا معاشرے کے وہ محروم طبقے اور عدم مساوات کا جو انداز ہمیں نظر آتا ہے معاشرے کے اندر اس سے معاشرے میں جرائم پھیل رہے ہیں اس سے معاشرے کے اندر ظلم اور جبر پھیل رہا ہے اس سے معاشرے کے اندر بے سکونی ہے اور تمانیت کا نور کسی کے پاس نہیں ہے میں نے جمعۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا کہ ایک طرف تو حال یہ ہوتا ہے کہ امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف عید کے دن بھی بیوا کا یتیم بچہ چھابڑی لگا کے آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے تو جس معاشرے میں یہ تقسیم ہو اس معاشرے میں روشنی کیسے آ سکتی ہے اس معاشرے میں نور کیسے آ سکتا ہے میرے آکہ تو یتیم کو سینے سے لگاتے اس کو نیا لباس بھی دیتے ہیں عزت بھی دیتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے پھر جب انگلی تھام کے حضور کی چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تھا تو یتیم لیکن مزہ آ گیا مصطفی کی انگلی تھامے جا رہا تو اگر ہم پسے ہوئے طبقوں کو عزت دیں گے اور انسانی بقال کو ملحوظ رکھیں گے اور اسلام کا جو مساوات کا درس ہے اس درس کو ہر صورت کو ملحوظ رکھیں گے تو معاشرے کے اندر تمانیت ملے گی غریب کو بھی سکون ملے گا اور امیر کو بھی سکون ملے گا اور وہ لوگ قابل داد ہیں کہ جو دولت کی کثرت کے باوجود تکبر کی اس خسلت سے اور نمایاں ہونے کی اس آرزو سے مبرہ ہیں ایسے لوگوں کی کمی بھی معاشرے کے اندر نہیں ہے جگہ جگہ ہمارا بھی جانا ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دولت کی کثرت کے باوجود ان کے اندر عجز خاکساری اور انسانی ہمدردی کے جو جذبے ہیں وہ قابل داد ہیں اور میں ان پہ جتنی بھی داد ان کو دوں کم ہے اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں مزید فراوانی عطا فرمائے گلی گلی کوچے کوچے ایسے لوگ بھی بکھرے ہوئے ہیں حج کا یہ تیسرا مقصد تھا مساوات حج کا چوتھا مقصد ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑنا ہے ہمارا جو ماضی ہے ہماری جو تاریخ ہے اس سے ہمیں جوڑنا یہ حج کا چوتھا مقصد ہے آپ دیکھ لیجئے ملاحظہ کرنے پورے حج کو ہم ملت خلیل سے ہیں اور ہمیں ماضی سے جوڑا گیا طوافے کعبہ ہے پہلے چکل رمل کے لگائے جاتے ہیں رمل کیا جس طرح پہلوان اکھاڑے میں چلتا تھوڑا سا ٹہل ٹہل کے کندھے چھکا چھکا کے اس طرح طواف کرو پہلے چکر رمل کے لگاؤ اللہ کا گھر اور اکڑ کے چلیں لیکن تاریخ ڈونڈی تو یوں ماجرہ سامنے آیا کہ فتح مکہ کے دن کافر چھتوں پہ تھے مسلمان شب و روز ہجرت مدینہ کے بعد جنگوں کی محنت تین کے لیے تگ تاز اور جد و جہد میں مصروفیت کی وجہ سے سخت کمزور تھے قافلوں نے کہا دیکھو مکے میں تھے تو آسودہ تھے یہاں سے چلے گئے نا تو دیکھو کیا حال ہو گیا اقا کریم فرمایا जरा تم تھوڑا سا ٹہل کے چلو تاکہ انہیں پتہ چلے ہم مارے نہیں تگڑے ہیں <تصفح> ان کو دکھلانے کے لیے اس انداز کے ساتھ پہلے چکر رمل کے لگوائے اللہ کے گھر کے سامنے اب کفار چھتوں پہ موجود نہیں ہوتے علت ختم ہو گئی جب علت ختم ہوئی تو معلول بھی ختم ہونا چاہیے تھا لیکن علت ختم ہوئی معلول ختم نہیں ہوا چکر اسی طرح لگائے جاتے ہیں گو کافر نہیں دیکھ رہے یار کی سنت کو تو ادا کرنا ہے تو یہ ماضی سے ہمیں جوڑا جا رہا ہے ہمارا ذہن پلٹ کے ادھر چلا جاتا ہے اور فتح مکہ کا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے اور اسلام کی شان و شوکت سمجھ میں آتی اب طواف کر لیں تو حجر اسود کو چومنا ہے حضر اسود ایک پتھر ہے سیاہ رنگت کا اور اس کو بڑبڑ کے چوما جاتا ہے انسان اپنی اکلوتی اولاد کے لیے اتنی کشش نہیں پاتا اپنے دل میں جتنی اس پتھر کے لیے پاتا ہے تو کیا کشش ہے اس پتھر میں حضرت عمر فاروق طواف کرتے کرتے رک گئے اور کہا ہے حضرت اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے نہ چوما ہوتا اب حضر اسود کے بعد آئے مقامی براہم پہ کے دو منفل پڑے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اس کو مسلح بنا لو کیوں کہ اس پتھر پہ میرے خلیل علیہ السلام کے قدم لگے میرے گھر کا طواف کر لیا لیکن اگر محبت کی ریت سمجھتے ہو اتنی دیر تک طواف نہیں مانوں گا جتنی دیر تک تمہاری پیشانی وہاں آئے جہاں میرے یار کے قدم آئے کہ اس کو مسلح بنا لو قریب نماز پڑھو سیدھ میں نماز پڑھ لو قریب نماز پڑھ لو اس کے آس پاس جہاں تمہیں جگہ ملتی ہے نماز پڑھ لو یہاں نماز پڑھو گے اللہ تمہاری نماز قبول کرے گا حج بھی قبول کر لے گا ذرا غور کیجیے اسلام نے تو پتھروں سے دور نہیں ہٹایا پتھروں سے ہٹایا ہے پتھر توڑے گئے لیکن حضرت اسبد بھی پتھر مقامی براہیم بھی پتھر ان پتھروں کے نرڑ کیا جا رہا ہے پتھروں سے دور کیا ان پتھروں کے قریب کیا جا رہا ہے کہا یہ وہ پتھر ہیں جس پہ کسی کے قدم لگے ہیں کسی کے لب لگے ہیں اس لیے ان پتھروں کے قریب کیا جا رہا ہے اب آگے آئیے چاہے زم زم پہ چشمہ پھوٹ رہا ہے پانی کھڑے ہو کے پیے جو دعا مانگے پوری ہوگی جس نگہ سے پیے پوری ہوگی دنیا کے اوپر جتنے بھی چشمے جاری وہ کشمیر میں ہو یا دنیا کے کسی اور خطے میں وہ چشموں کو جاری کرنے والا کون ہے اور چاہے زمزم کو جاری کرنے والا کون سب چشموں کا خالق اور جاری کرنے والا اللہ تو اس چشمے کو بھی اللہ نے جاری کیا باقی دنیا کے چشموں کو بھی اللہ نے ہی جاری کیا لیکن اس چشمے کا پانی کھڑے ہو کے پیے اس کا پروٹوکول ہے اعزاز ہے باقی چشمے بھی اللہ کے جاری کردہ اس میں کیا خصوصیت ہے اس لیے کہ اس چشمے نے اللہ کے نبی کے قدموں کے بو سے لیے ہیں حضرت خلیل کے فرزند حضرت اسماعیل کے بو سے لیے ان کے قدموں کے بو سے لیے اور جس نیت سے پیو علماء کہتے ہیں اس نیت کو اللہ پورا فرما دیتا ہے سین حرم میں بڑا ہجوم تھا ایک بہت بڑے محدث سے آئے ہوئے تھے لوگ ان کی زیارت میں بڑھتے تھے رش بڑا تھا جس مسافہ کرتا دھکا لگتا آگے چلا جاتا پھر دوسرا آدمی آ جاتا ہے ایک آدمی نے دیکھا اس کا جی چاہا کہ میں ان بزرگوں کے پاس جانے لمحوں کے لیے بیٹھوں کیونکہ اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی دولت ہے اگر مل جائے تو غنیمت سمجھنا چاہیے تو وہ چاہے زمزم پہ آئے آب زمزم پیا اور پھر ان بزرگوں کے پاس جا کے کہنے لگے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں انہوں نے کہا پوچھو کہا سنا ہے آب زمزم جس نیت سے پیو وہ نیت پوری ہو جاتی ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے تو وہ محدث جن کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا لوگ لائن میں آتے اور آگے جاتے کہنے ہاں بالکل ٹھیک ہے کہا پھر میں ابھی ابھی آب زمزم پی کے آیا ہوں اور اس نیت سے پی کر آیا ہوں کہ آپ سے اللہ کے رسول کی ایک سو عدیسے سنوں گا یہ ہے میری نیت اور ابھی میں پی کے آیا ہوں تو وہ فرمانے لگے بیٹھ جا پھر باقی کام بعد میں ہوں گے پہلے سو عدیسیں سن لیں تو آب زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ نیت پوری ہوتی ہے کیا اعزاز ہے اس میں کہ اس نے اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم چومے ہیں آگے آج صفا مروہ پہ میں چاہ رہا ہوں آج کا مقصد ہے ہمیں ماضی سے جوڑا جا رہا صفا مروہ نصف نیل کی دوڑ ہے اور سات چکر میں ساڑھے تین میل بن جاتے ہیں آج ہی ہوا ہوتا ہے لیکن اس کو یہاں حکم ہے دوڑنے کا اور وہاں عجیب مستی میں لوگ دوڑ رہے ہیں بچے بھی بوڑھے بھی جوان بھی مرد وزن جن سے دوڑا نہیں جاتا وہ ریڑیوں کے اندر ان کو ڈالا ہوا ہے ان کو کھینچا جا رہا وہ بھی دوڑ رہے ہیں میلین اخزرین کے اندر تو جو ہے وہ عجیب سما ہوتا ہے سروں کا سمندر نظر آتا ہے دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے دوڑے جا رہے ہیں مقصد کیا حضرت حاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ ان کو بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے اور وہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ بیٹے کے لیے پانی کی تلاش تھی اور یہاں حاجی کے ساتھ بیٹا بھی دوڑ رہا ہوتا ہے ماں بیٹا باپ بیٹا کٹھے دھوڑ پانی کی بوتل بغل میں ہے لیکن دھوڑ رہے ہیں تو کیا یہ پانی کے لیے دھوڑ رہے ہیں نہیں بیٹے کے لیے دھوڑ رہے ہیں نہیں یہ تو محبوب کی ادا کو ادا کر رہے ہیں اور حضرت حاجرہ نے اس وادی غیرزی ذرہ کے اندر جس طرح جرت و استقامت کا ثبوت فراہم کیا آپ نے علماء سے سنا تفصیل کا وقت نہیں کہ جب جناب خلیل علیہ السلام سیدہ حاجرہ کو چھوڑ کے واپس پلٹنے لگے تو یہ उनका کا وقت تھا تو حضرت حاجرہ بھر کے ان کا دامن تھام لیا تمسا قطب ہی دامن تھام کے لگی اس تنہائی اور غربت میں چھوڑ کے کہاں جا رہے وہاں انسانی وجود کیا حیوانی وجود بھی نہیں تھا مغرق اسلام افی جلندری اس جگہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتا ہے وہ وادی جس میں واشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر डर کے جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے جہاں پر گھاس اگتی ہے جہاں نہ پھول کھلتے ہیں مگر وہ ہے آسمان بھی جوکے ملتے سر زمین پہاڑوں میں دن کو ڈر لگے عورت ذات اور معصوم بچہ گود میں نہ پینے کے لیے کچھ ہے نہ کھانے کے لیے کچھ نہ کوئی ہمسائے گی عورت کا وجود حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے جانے لگے دامن تھام لیا کہ تنہائی اور غربت میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو کوئی جواب نہ دیا پھر قدم اٹھایا تو آگے بڑی پاک تینت خاتون نے پھر دامن پکڑا کہا اس تنہائی میں چھوڑ کے ہمیں کہاں جا رہے ہو لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تو ہیں لیکن جواب کوئی نہیں دیا پھر قدم اٹھایا اور پھر دامن کو پکڑ کے کہا اس عربت اور تنہائی میں چھوڑ کے ہمیں کہاں جا رہے ہو میرا نو نہال جو میری امیدوں کا چراغ ہے یہ ضائع نہ ہو جائے کہیں اور یہاں پانی بھی نہیں ہے اور میں عورت ذات کہاں چھوڑ کے ہمیں جا رہے تو حضرت خلیل علیہ السلام نے پھر جواب نہ دیا تو حضرت حاجرہ نے بات کو بھانپ لیا اور کہا کیا اللہ کا یہ حکم ہے کالنام کہا کا پھر آپ جائیے آپ خیر سے جائیے اگر اس کا یہ حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا ایک پتھروں میں اللہ کی بندی حضرت حاجزہ رقی جہاں دن کو ڈر لگتا ہے جہاں مردوں کے کلیجر پتے پانی پانی ہو جائیں وہاں وہ خاتون رقی عورت کا وجود معصوم بچہ گود میں تنہائی غربت کھانے کے لیے کچھ نہیں پینے کے لیے کچھ نہیں انسانی وجود کوئی نہیں ہمسایگی کوئی نہیں حشرات الارض بھی نہیں पाए जाते زمین پہ گھاس بھی نہیں اگئی بھی اور رات کا لمحہ حضرت خلیل چھوڑ کے جا رہے کہا جائیے آپ خیر سے جائیے اگر اس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا اللہ اکبر اللہ کی بندی حضرت حاجرہ سلام اللہ نے علیہ اور عظیمت کی جو داستان رقم کی اور پھر بیٹے کے لیے بے تابانہ دوڑ رہی ہیں کبھی سپا پہ کبھی مروہ پہ اللہ کے حکم کے لیے یہاں رکی کہا میری بندی میرے حکم کے لیے تو نے حد کر دی ایک عورت سے یہ تصور کہ وہ اس تنہائی اور غربت میں رہے اور پھر اس, اس اعتماد اور یقین سے خامد کو رخصت کرے کہ آنکھ کے گوشے کو بھیگنے بھی نہ دے کہ یہ اللہ کو حکم ہے تو اگر آنکھ کا گوشہ بھیگ گیا تو کہیں یہ نافرمانی نہ ہو جائے یہ تیری استقامت یہ تیری جرت تو پھر دیکھ اگر تُو نے یہ ساتھ چکر لگائے تھے تیری راہوں پہ نبیوں کو بھی دھڑاؤں گا تیری راہوں پہ ولیوں کو بھی دھڑاؤں گا قیامت تک لوگ دھوڑتے رہیں گے وہ اور وہ پروٹوکول دیا۔ نبی بھی دوڑ رہے ہیں ولی بھی دوڑ رہے ہیں غوث کتب ابدال بھی قطب رہے ہیں ان راہوں پہ کیا کون کون نہیں دوڑا خود امام لمبیا ان راہوں پہ دوڑے ہیں آمد. کہا دن کو جائیں دوڑ لگی ہوئی ہے رات کو جائیں دوڑ لگی ہوئی ہے پچھلے پہل جائیں دوڑ لگی ہوئی ہے سروں کا سمندر ہے برستی بارش میں دیکھیں دوڑ لگی ہے کڑکتی دھوپ میں دیکھیں دوڑ لگی ہے اب تو وہاں بڑا کچھ بن گیا جب کچھ نہیں تھا پھر بھی دوڑ لگی تھی کبھی وہ سائی موقوف نہیں ہوئی لوگ دوڑے جا رہے دوڑے جا رہے. چاہیے کیا؟ کچھ بھی نہیں چاہیے پانی چاہیے نہیں بیٹا چاہیے نہیں دوڑ لگی ہوئی قیامت لہراتے رہے. اللہ اکبر اب یہ دیکھو یہ بھی ماضی سے میں جوڑا جا رہا اب آگے بڑھ جائیں جب سائی مکمل کر لیں تو کثر کرائے یا حل کروائیں سر منڈوا دیں یہ سر کیوں منڈوایا گیا اس لیے کہ بال اتر جائیں پھر غسل ہوگا احرام اتر جائے گا تو انسان ہلکا پھلکا ہو جائے گا ترو تازہ ہو جائے گا بال اتر جائیں گے یہ مقصد اگر ہوتا تو جس کے بال ہوتے اس کو تو حکم دیا جاتا لیکن حکم ہے کہ ایک شخص پیدائشی طور پہ گنجا ہے اس کے سر پہ ایک بال بھی نہیں ہے اب اس کو حکم ہے کہ وہ خالی استاد لے اور اپنے سر پہ, پہ پھیرے امرا الموسا لا فل وہ لے اس طرح اور اپنے سر کے اوپر جلد کے اوپر خالی پھیرے کوئی اسے دیکھے یوں کرتا ہوا تو کہے گا کہ یہ اس کی عقل ٹھیک ہے سر پہ تو بال بھی نہیں استا پھیر رہا ہے بال ہوں تو استا پھیرے تو وہ اسے کہے گا میاں بالوں کو اتارنے کے لیے استا کوئی نہیں پھیرتا یہ تو محبوب کی ادا کو ادا کیا جا رہا اللہ اکبر دیکھ لے پورا حج دیکھ لیں رمی جمار دیکھ لیں شیطان کو کنکر مارے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو نظر آیا تھا شیطان حاجی کو نظر آتا ہے اسلام تو ایک لمحہ بھی بے مقصد گزارنے سے روکتا ہے کہ ایک کام بھی بے مقصد نہ کرو یہاں شیطان نظر بھی نہیں آ رہا اور پھر بھی کنکر پھینکے جا رہے ہیں حضور کا نام آتا ہے نا لبوں پہ ہم چوم کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں بس طبیعت موترز ہیں ہم کہتے ہیں یا مصرد فردوس دہلی کی روایت ہے حضرت آدم علیہ السلط و جب چلتے تھے پیچھے آواز آتی تھی پوچھا مالک یہ کیا ہے کہا تیری پشت میں نورے مستعفی رکھا ہے فرشتے اس کی زیارت کے لیے تیرے پیچھے چلتے ہیں کہا مالک وہ نور تو میں بھی دیکھنا چاہوں گا کہا پھر اپنے ناخنوں میں دیکھو جب ناخنوں میں ظہور ہوا تو چوم کے آنکھوں سے لگا لیا تو ہم بھی اس سنت کو ادا کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو لکیر کی فقیر ہی ہے انہیں تو نظر آیا تھا تمہیں نظر آتا ہے ہم کہتے ہیں مینا میں تمہیں نظر آتا ہے تمہیں نظر نہیں آتا لکیر کے فقیر وہاں بنتے ہو کہ نہیں تم اس لکیر کے فقیر ہو ہم اس لکیر کے فقیر بھی ہیں اس لکیر کے فقیر ہیں نظر آئے نہ آئے لیکن چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں کہ یار کی سنت کو تو ادا کر رہے تو پورا حج دیکھ لیں ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑا جا رہا ہے یہ حج کا ایک جو ہے وہ بنیادی مقصد تھا حج کے اور بھی کچھ مقاصد ہیں لیکن وقت میرے سامنے اتنا ہے کہ اس کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیل سے کسی اور عنوان سے گفتگو کروں صرف دو جملے حج ہو گیا واجبات بھی ادا ہو گئے سنن بھی ادا ہو گیا ہو گیا اس کے اور اس کے اراکین بھی ادا ہو گئے اب حج مکمل ہو گیا اب کیا کریں آلہ فرماتے ہیں حاجی آؤ شہن کا روزہ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ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 بازو نکال کے بتا رہا ہے اگر قبولیت کی مور لگانی ہے تو مدینے چلے جاؤ اللہ اکبر تو حضور استاد اسلام کے روزے پہ حاضری دینا قریب واجب ہے علماء نے لکھا اور حضور نے فرمایا من حجل بیتا ولم فقد جفانی جس نے حج اللہ کیا اور میری زیارت کے لیے نہ آیا اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے اور قرآن مجید کی آیت گواہ ہے اے حبیب یہ لوگ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو تیری چوکھٹ پہ آ جائیں. میرے شہر کا ایک شاعر ہے اس نے اس کا ترجمہ کیا وہ کہتا ہے مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دوتے ہوئے آؤ آؤ درے طباب پہ روتے ہوئے آؤ قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ اگر اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آؤ آو اور پھر اللہ سے معافی مانگو معافی ہو جائے گی نہیں رسول تمہارے لیے اللہ سے استغفار طلب کرے تو تم معافی مانگنے آئے تھے اللہ رحمت بھی عطا کر دے گا تم توبہ کے لیے آئے تھے اللہ رحمت بھی اپنے جناب سے دے گا کیونکہ محبوب کو جو ساتھ لے کر آئے اللہ حقبہ یہ حضور کی ظاہری حیات میں بھی تھا مسجد نبوی میں اس نے گواہ ہے ابو البابا نے اپنے آپ کو بندھوا دیا اور قسم کھائی جب تک حضور نہیں کھولیں گے میں اپنے آپ کو نہیں کلواؤں گا اور پھر جب آیت نازل ہوئی تو حضور کہ غلاموں نے کہا بشارت ہوتے گناہ معاف کر دیے گئے رسیاں کھولنے لگے کہا پیچھے ہٹ جو حضور کھولیں گے تو میں اپنے آپ کو کلواؤں گا اللہ زندگی میں بھی تھا اور اس پر علما کا جزم ہے کہ انتقال ظاہری کے بعد بھی حضور علیہ السلاۃ والسلام کے روزے پہ جا کے گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا امت کو اس کا حکم ہے اور جاؤ کا کے اندر یہ بات داخل ہے ابن کثیر مکی نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے الجامعلطبی نے بھی لکھا ہے ساب مدارک نے بھی لکھا ہے اور اور بھی علماء نے کتاب و شامل کے اندر بھی بہت سارے درجنوں علماء نے بلکہ مفسرین کی ایک جماعت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ حضرت امام عطابی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ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 میں بتا چکا ہوں میرے سامعین اس بات کو جانتے ہیں کہ حضور الفاظ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا دوسری بات حضور فما جس نے مجھے خواب میں دیکھا من رانی فی المنام فسیرانی فی ران وہ ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا تیسری بات جس کے خواب میں حضور آئے حضور قصد اور مرضی سے آئے اور تیسری چوتھی بات کہ خواب میں اگر کسی کو حضور نے کچھ عطا کیا تو وہ محض واہم اور گمان نہیں تھا حقیقت تھی <لباً وصیزی> اگر وہ <بوسیزی> <اللہ> سیری کو چادر ملی صبح اٹھے تو کندھوں پہ موجود تھی, <اللہ> <اللہ> شا موجود تھی. <اللہ> شاہ ولی اللہ محد سے دہل بھی فرماتے ہیں اور یہ تمام اکاتی فکر کے نزدیک معتبر ہیں فرماتے ہیں کہ خواب میں میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور نے اپنے دو بال عطا کیے جب صبح اٹھے تو سرانے پہ موجود تھے اور وہ ان کی زیارت لوگوں کو کروایا کرتے تھے فرماتے ہیں کہ جب ہا اس صندوق کو ہم لے کے چلتے تھے جس میں وہ بال تھے تو بدری سایہ کیا کرتے تھے تو حضور نے خواب میں اگر کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا کیا جو فرمایا وہ حق فرمایا اور جو شاہ ولی اللہ مدل نے اپنے والد سے منقول روایات نقل کی ہیں جو خواب میں حضور سے سنی تھی اور ان کو انہوں نے حدیث قرار دیا ہے اللہ اکبر تو امام اطا کہتے ہیں کہ میں سو گیا مقدر جاگا حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا کوم یا آتا بھی ول حکل آرا بھی آیا تبھی اٹھو اور جو دیہاتی یہاں ابھی آیا تو اس کو ڈھونڈو جب مل جائے تو میری طرف سے جنت کی بشارت دے اور مدارک کے لفظ ہیں مدارک کے لفظ کہ وہ شخص آیا اور آ کے بیٹھ ہی گیا کہا جب تک بخش نہیں ہوگی اٹھوں گا ہی نہیں ہزاروںفظ ہے تو وہاں لفظ ہیں فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ انَّهُ غفرَ تو گمبد خضرہ سے آواز آئی جا تو معاف کر دیا گیا اس کے لیے آواز آئی جو جتنی, تڑپ سے جتنی محبت سے آئے اس کو اتنا ہی سلا دیا جاتا اور پانچ سو پچپن ہجری کا واقعہ ہے اور اس کو تمام مکاتی فکر کے لوگ اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں کتاب المناسک میں لکھا گیا زکری سہارنپوری نے کتاب الحج میں لکھا اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا حضرت شیخ احمد رفائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں اور حضور کی اولاد سے تھے کثرت سے درود پڑا کرتے تھے پھر حاضری کا موقع ملا حضور کے روزے کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے حضرت کی حضور پہلے آپ کے بیٹے کی روح آیا کرتی تھی اور آپ کا روحانی جواب پہنچتا تھا آج جسم آ گیا اور آج میں نے جو ہے وہ جواب اس انداز کا لینا ہے ستر ہزار آدمی مسجد نبوی میں موجود تھے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 حضرت امام رفائی نے فائی کو چوما بر سے دیے اور ان کی برکت سے جو مسجد نبوی میں اس وقت لوگ موجود تھے سب نے حضور کے مبارکہ کی زیارت کر لی اللہ اسی لیے امام مالک امام دار الحجرا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور کے روزے کی زیارت کر کے آئے باقی تین امہ کہتے ہیں وہ کہے میں حضور کے روزے کی زیارت کر کے آیا ہوں لیکن امام مالک کہتے ہیں